اللہ وہ ذات جس نے انظن سمائی ماں تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا نہ تم نازل کر سکتے ہو نہ روک سکتے ہو جب وہ چاہتا ہے تبھی بارش برستی ہے چاہے کتنے بادل ہوں اور وہ نہ چاہے تو چاہے کتنا ہی موسم اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئیاں ہوں اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا مینہ شرابن اس بارش سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے تم پانی استعمال کرتے ہو نہریں بنتی ہیں دریا بنتے ہیں اور یہ دریا جو بھرتے ہیں وہ بارش کے پانی سے بھرتے ہیں وہ مین شجر اور اسی بارش سے ایسے پودے پیدا ہوتے ہیں فی تون جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو جب بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں تو گھاس پھوس اگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ فصلیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں تمہارے لیے اللہ تعالی اس بارش سے کھیتی کو پیدا فرماتا ہے وہ والنخیل والاعناب زیتون خجور اور انگوروں کو ومن کل سمرات اور مختلف قسم کے پھل ان نفی ذالکل قومی بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرمایا یعنی ایسا بنایا جو تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے شمس و قمر سورج و چاند کو مشخر فرمایا سورج نہ اتنا گرم ہے کہ تمہارے لیے گزارا ہی ممکن نہ رہے اور نہ ہی اتنا سرد ہے کہ تمہارے موسم ہی تبدیل نہ ہو سکیں ایسا نہیں بلکہ تمہاری ضروریات کے عین مطابق وہ نجوم ہو اور ستارے مستخراتم امری اللہ کے حکم کے تابے ہیں نجوم کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہیں جنہیں ہم ستارہ کہتے ہیں جو سائنسی طور پر ساکن ہیں وہ چلتے نہیں ہیں اور دوسرے سیارے ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں تو جو ساکن ہیں وہ بھی اللہ کے حکم پر ساکن ہیں اور جو حرکت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ان نفی کا لایا تل یا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے مختلف الوان زمین میں تمہارے لیے مختلف رنگ کی کھیتی پیدا کی پھل پیدا کیے پودے پیدا کیے پھول پیدا کیے کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں اسی طرح آپ جانوروں کے رنگ دیکھیں ایک چھوٹا سا آپ کیڑا کہیں تتلی اس کے پروں کے رنگ انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا مور کو دیکھیں کیسا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اسے کتنے پیارے رنگ عطا فرمائے ان نفی ز کر بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے وہ الدی سخر البحرا وہی ذات جس نے سمندر کو دریا کو مسخر کیا سخر کو یہ معنی ہے کہ سمندر آبادی میں داخل نہیں ہوتا کبھی کبھی نصیحت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے اور اکثر طور پر سمندر اپنے مقام پر رہتا ہے ہم کشتیاں اس پر چلاتے ہیں اکثر کشتیاں اس پر رواں دواں رہتی ہیں لتا کلو مینو لشمن تاکہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت کھاؤ یعنی مچھلی مچھلی کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی بس مچھلی کا شکار کیا جائے یا پانی مچھلی کو باہر پھینک دے اور مچھلی ساحل سمندر پر بغیر پانی کے زندہ نہ رہ سکے مر جائے تو وہ بھی حلال ہے لیکن جو مچھلی پانی کے اندر اپنی طبی موت مر جائے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سیدھا تیرنے کے بجائے الٹی ہو جاتی ہے اور الٹا ہو کر تیرنے لگتی ہے ایسی مچھلی جو پانی کے اندر مری ہوئی ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے تو اسے کھانا جائز نہیں وہ مردار ہے زمین سے زیادہ سمندر ہے اللہ تعالی نے سمندر میں ایک ایسی خوراک پیدا فرمائی کہ انسان سمندر کا سفر کر رہا ہو اور اس کی خوراک ختم ہو جائے تو اسے کسی کھیتی باڑی پہ جانے کی حاجت نہیں وہ مچھلی کا شکار کرے اور اسی کو کھائے اور اللہ کا شکر ادا کریں وہ تص ریجو من اور تم اس سے ہلیا نکالتے ہو ہلیا سے مراد موتی مونگے یاقوت اور سمندر کی وہ چیزیں جو زیورات میں استعمال ہوتی ہیں تل بسو جنہیں تم پہنتے ہو اور ترل فل کا اور تم کشتی کو دیکھو مواخرہ فی وہ سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے یہ عقل تمہیں اللہ نے دی پھر اس پانی میں صلاحیت اللہ نے پیدا کی کہ وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے اور اس پانی پر اس طرح چلتی ہے جیسے میدان میں ایک گاڑی چل رہی ہو وَلِتَبْتَغُوا تب مِن فَضْلِهِ منفت لی اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وہ اور زمین میں اللہ تعالی نے پہاڑ بنائے روا کے لفظی معنی ہے لنگر جسے کشتی کو اگر پانی پر روکا جائے اس کے لیے لنگر جو ہے وہ پانی میں گرائے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے زمین پر جو پہاڑ بنائے وہ زمین کے بیلنس کو قائم و دائم رکھتے ہیں ان تمید ابھی تاکہ زمین تمہیں لے کر کاپ نہ جائے وہ ایک طرف جھک نہ جائے وہ انہارن اور نہریں بنائیں وہ سب اور زمین میں راستے بنائے قدرتی طور پر اگر آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو مسلسل پہاڑ نہیں ہوتی بیچ میں غار بھی ہیں راستے بھی ہیں درہ بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے لا الم تاکہ تم اپنے راستے تلاش کر سکو وہ علامات اور علامتیں بنائیں قدرتی طور پر جو زمین ہے اس کا ڈیزائن اگر دیکھیں تو مختلف ہے انسان اگر جنگل میں جاتا ہے تو درخت قدرتی طور پر اگے ہوئے ہیں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے پہاڑ بنے ہوئے ہیں ان کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ راستہ بھولتا نہیں ہے اگر سارے درخت تو سارے پہاڑ ایک ہی جیسے ہوں تو راستہ یاد رکھنا بہت مشکل ہو جائے اسی طرح سمندر میں بھی اللہ تعالی نے راستے بنائے ہیں یعنی راستوں کی نشانیاں بنائی ہیں کہیں کائی کہ جزیرہ ہے کہیں جو ہے بیچ میں کوئی ٹیلا نظر آتا ہے اس طرح مختلف علامتیں ہیں جس سے سمندر میں بھی لوگ راستہ نہیں بھولتے اور رات کے وقت اگر وہ سفر کریں تو ان کی راستوں کی رہنمائی کے لیے ستارے ہیں کہ ستاروں سے وہ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ ابھی نجمی اور ستاروں کے ذریعے ہم یا تدون وہ راستہ تلاش کرتے ہیں افام یخلق بتاؤ تو صحیح جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا کمل لا یخلق وہ اس بت کی برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو تم نے ان بتوں کو خدا سمجھ لیا اور اللہ کے برابر ٹھہرا لیا افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے انتا اردو نعمت اللہ تو سوہا <تُحْصُوحَا> یہ تو چند مثالیں بیان کی کہیں اللہ کی نعمتیں اس قدر, ہیں, اس قدر ہیں اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرو تو گنتی نہ کر سکو نعمت کا نام لینا اور اس پر شکر ادا کرنا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے صرف انگلیوں پر گننے جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے یہاں تک کہ جو ڈاکٹر ہیں یا جو میڈیکل سائنس کی بہت معلومات رکھتے ہیں یہ کہ ہم کہتے ہیں آنکھ ایک نعمت ہے لیکن میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ایک آنکھ میں ہزاروں نعمتیں ہیں ایک آنکھ ایسے ہی نہیں ہمیں دکھا دیتی بلکہ اس آنکھ کے دیکھنے میں پورا ایک نظام ہے کئی رگیں ہیں دماغ کا سسٹم ہے آنکھ کا پردہ ہے آنکھ کی پتلی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات انسان ایک رگ کی خرابی کی وجہ سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کو کان میں انفیکشن ہوا کان میں انہوں نے مجھے اپنی آنکھ دکھائی کان میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی پلکیں جو ہیں وہ بننا ہوتی تھیں ان کے پلکوں کا سسٹم خراب ہو گیا اس پر انہوں نے کہا کہ میری وہ رگ جو پلک کو کنٹرول کرتی ہے اس میں سوجن آ گئی ہے اس لیے وہ رات کو سوتے تو کسی کریم کے ذریعے اپنی پلک کو بند کر کے چپکا کر سوتے اور جب صبح اٹھتے تو اپنی پلک کو کھول کر کسی کریم کے ذریعے وہ یہاں پہ چپکا دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ چار پانچ دن میں نے گزارے ہیں اس قدر اذیت ناگ میرے دن ہیں کیونکہ آنکھ کا ایسا سسٹم ہے کہ ہماری جو پلکوں کے بال ہیں وہ اتنے حساس ہیں اور ان کا ڈیزائن ایسا ہے کوئی ذرا بھی اگر آنکھ کی طرف بڑھنے لگے تو آنکھ کی پلک فوراً بند ہو جاتی ہے چاہے ہماری توجہ ہو یا نہ ہو تو اب بتائیے کہ آنکھ کھلی ہو اور بند ہونے کا سوال ہی نہ ہو اسی طرح تیز روشنی آئے جو آنکھ کے لئے نقصان دے ہو تو فوراً آنکھ کی پلک بند ہو جاتی ہے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کیسی نعمتیں دی ہیں صرف آنکھ ایک نعمت نہیں اس میں ہزاروں نعمتیں ہیں وہ ان تردو نعمت اللہ علاۃ سوہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن بھی نہیں سکتے ان اللہ غفور رشیب بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے سرما تو علین اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ودین یدعون مندون اللہ اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں لا يخلقون شع وہ کچھ بھی نہیں بناتے وہ ہم یخلقن اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں چونکہ یہ سور مبارکہ مکی ہے کفار مکہ کا رد کیا گیا خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کو انہوں نے نصب کیا یہ بے جان ہیں لا یخ انہوں نے کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا یہ کسی چیز کو نہیں بنا سکتے وہ لقون بلکہ یہ خود بت بنائے گئے ہیں اور پوجا کرنے والوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ام وا بے جان ہیں غیر ان میں زندگی نہیں ہے وما یش یہ یہ نہیں جانتے ایانا کب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی نہ تو ان قیامت کا علم ہے نہ انہیں زندگی ہے ایک بے جان پتھر کے سامنے کوئی باتیں کرے تو لوگ اسے بے نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں مثلا کوئی پلر کے سامنے آ کر اس سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہم یہی کہیں گے اس کے دماغ کی کوئی کل ہٹ گئی ہے لیکن آج بھی ہندوستان میں آپ جائیں تو مشرقین وہ ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے پاس آ کر وہ کلام کرتے ہیں پتھروں سے کلام کرنا یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے مسلمان مردوں کا تو مسلمان مردوں سے کلام کر رہا یہ فضول نہیں ہے وہ سنتے ہیں کیونکہ اگر مسلمان مردے نہ سنتے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کبھی ہمیں یہ نہ سکھاتے جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کہو السلام علیکم یا اہ القبور اے قبر والوں تم پر سلام ہو اگر وہ سنتے نہیں تو یہ کلام فضول ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول کلام سے منع فرمایا پھر آپ مجھے بتائیے قبرستان میں آپ گئے قبرستان دس میل پر پھیلا ہوا ہے تو آپ کو سپیکر لگا کر تو نہیں کہتے السلام علیکم یاہل القبور بلکہ بسا ہم اتنا آہستہ کہتے ہیں کہ برابر والا بھی نہیں سن سکتا تب بھی یہ مردے سنتے ہیں تو دس دس میل کا قبرستان ہے یہ مردے سن رہے ہیں پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کمرے کے اندر بند ہو تو وہ کوئی بات سن سکتا ہے لیکن مسلمان مردوں کی سماعت پر یعنی کتنی طاقت ہے کہ قبر کے اندر جسم ہے اور مکمل طور پر قبر بند ہے مردہ سن رہا ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہے گی صرف آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں یہ بتائیے کہ قبر میں روح ہے کہ جسم ہے قبر میں تو جسم ہے اور روح کہاں پر ہے روح آسمانوں میں ہے آسمان کہاں پر ہے ہزاروں میل سے بھی زیادہ دور کے فاصلے پر ہے اب آپ بتائیے کہ جسم سنتا ہے کہ رو سنتی ہے زور سے کہیے اب آپ اگر حسن اسکوائر کے قبرستان پر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں اے قبر والوں تمہیں سلام ہو تو رو کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود ہے آسمانوں میں بعض روح تو ساتوں آسمان سے بھی بلند ہے وہ سن بھی رہی ہے اور حدیث پاک میں فرمایا وہ دیکھتی بھی ہیں اور اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں بھلایا نہیں ہے فرمایا روح کو خوشی ہوتی ہے ام اب بتائیے ایک مسلمان عام مسلمان کی روح جو ہزاروں میل دور آسمانوں میں ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے کون مجھے سلام دے رہا ہے سلام کا جواب بھی دے رہی ہے تو ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہیں تو کیا حضور مدینے میں نہیں سن سکتے اب یہ جس کی لوجک ہو اور جو روح کی دنیا کو سمجھتا ہو صرف السلام علیکم یاہل القبور پر غور کر لے تو کبھی اس کو حیرت نہیں ہوگی یہاں سے مدینہ منورہ تو بہت قریب ہے سرکار دعان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مزار اقدس میں تشریف فرما ہیں اور وہاں سے ہماری پکار سن لیں تو حضور کی تو شان بہت بلند و بالا ہے حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا السلام علیکم یاہل القبور کہیں اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو ہرگز حضور یہ تعلیم نہ دیتے کہ حضور نے فضول کلام سے ہمیشہ منع فرمایا تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فقان حمید میں ایک جگہ پر یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں اصل میں اس مقام پر لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی جیسے قرآن پاک میں سمم بکمن بک یہ منافقین بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں تو بتائیے واقعی بہرے تھے آنکھیں بھی تھیں کان بھی تھے زبان بھی تھی بہرے گونگے اور اندھے سے مراد یہ نہیں ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ باطنی مراد ہے حق سننے سے بہرے ہیں حق دیکھنے سے اندھے ہیں اور حق بولنے سے گونگے ہیں اسی طرح جہاں یہ فرمایا گیا کہ مردے نہیں سنتے وہاں مراد ہے جن کے دل مردہ ہیں وہ کلام کو نہیں سمجھتے کیونکہ آگے ہے کہ جو زندہ ہیں وہی ایمان لاتے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں دل مردہ ہو جائے یہ سب سے بڑی موت ہے تو یہاں مراد یہ ہے اچھا پھر یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے مردے سنتے نہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ مردے مانتے نہیں تو مفسرین نے فرمایا کہ جہاں پر یہ ذکر ہے وہاں آگے پیچھے اسی بات کا ذکر ہے کہ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں یہ مردہ دل ہیں تو سننے سے مراد ماننا ہے جسے ہم کہتے ہیں فلان تو میری بات سنتا ہی نہیں ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرماتے ہیں لیکن جو مردہ زمین ہے جن کے دل مردہ ہیں وہ اس نصیحت کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں مردہ دلی سے محفوظ فرمائے یہاں بتوں کا ذکر ہے یہاں مسلمان مردوں کا ذکر نہیں ہے اب اگر کوئی کھینچ تان کر کسی آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے تو اسے علما نے شریعت نے حرام قرار دیا کیوں قرآن پاک کی دو تحریف ہے ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف مانوی تعریف لفظی کا معنی یہ کہ قرآن کے کسی ایک لفظ کو غائب کر دینا یا ایک لفظ کا اضافہ کر دینا یہ تا قیامت ممکن نہیں ہے لیکن دوسری ہے مانوی تعریف مانوی کی یہ معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کے مفہوم کو بدلنا اور اپنی مرضی کے معنی کر لینا جیسے آج کل جو ماڈرن مفسرین بنتے ہیں ان میں سے بعض وہ ٹی وی پر بھی آ کر اپنی ماڈرن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں جیسے پرانی بات ہے کئی ماہ پہلے ایک صاحب ٹی وی پر آئے انہوں نے کہا عقیم الصلاح ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ گئے دیکھے سلا کے مانا دعا صلاح کے مانا دعا عقیم الصلاح کے مانا ہے دعا مانگا کرو نماز کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں تو باسطہ فرم اب اس طرح اگر کوئی کہے گا تو یہ کفر ہے قرآن مجید فقان حمید کے مانا کو بدلنا ہے تو مفہوم قرآن جان بوجھ کر بدلنا اور قرآن کے غلط معنی بیان کرنا یہ جان بوجھ کر ہو تو یہ کفر ہے تو ہم وہی معنی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صاحبۂ کرام نے بیان کیا اور وہ بزرگان دین جو قرآن پاک کے نور سے منور تھے انہوں نے جو قرآن کے معنی بیان کیے وماں یش تو یہ بت شعور نہیں رکھتے او معصون کب وہ اٹھائے جائیں گے اللہ تبارا کا نے سور نحل میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد کرنے والا دل عطا فرمائے نہ شکری سے نہ فرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے